صدق العظيم میری آواز آ رہی ہے جی. آواز صاف ہے آواز صحیح آ رہی ہے شکرا جزاک اللہ خیر ٹھیک ہے جی, جی. آ, اللہ رب العزت نے سورہ بقیرے کے شروع سے عطق کے صفات بیان کیے متقین کے اس کے بعد نمبر دو پر کافروں کے کچھ بتا دیے اور ان کے انجام بھی اللہ رب الجد نے بتا دیا کہ انجام ان کا یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے ابسار کے اوپر ان کے کانوں کے اوپر پردے ہیں اور اللہ نے ان کے اوپر گمراہی کا مہر لگا لیا ہے یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف نہیں آتے یہ وہ کافر ہے جو اللہ کے علم میں کافر ہیں اور کافر رہیں گے تو تیسرے گروہ کا اللہ رب العزت یہاں ذکر فرماتے ہیں جو کہ ان کو منافق کہا جاتا ہے جیسے کہ پہلے یہ بات گزری ہے کہ منافقین کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک منافق عملی ہے اور ایک منافق اعتقادی ہے منافق عملی وہ انسان ہوتا ہے جو کہ کچھ حدیث میں اس کے صفات ہے جھوٹ بولنا لڑائی میں فجور کالیاں دینا اور اسی طرح خیانت، امانت میں خیانت کرنا یہ منافق عملی کے کی کیا ہے یہ صفات جو کہ یہ قباحتیں ہیں اور بری صفات ہے جس کو ہم صفات مضمومہ بھی کہہ سکتے ہیں یا زمینہ بھی کہہ سکتے ہیں ومن نہ سمئی یقول امن نہ بلّہ و بلیہ وما هُم یہاں سے اللہ رب العزت منافقین اعتقادی کے کچھ قبائح وہ ذکر فرماتے ہیں جو کہ ہم اس کو صفاتی مضموعہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ قبائح اللہ رب العزت یہاں سے بیان فرماتے ہیں منافقین اعتقادی کے منافقین اعتقادی یہ وہ لوگ تھے جو کہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ و سے مدینہ کی طرف تو کچھ قبائل کے لوگ تھے اوس اور خزرت ان میں سے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کی ان کے علاوہ کچھ لوگ بنو قریضہ وغیرہ میں رہتے تھے جو کہ منافقین تھے جن کی دوستی تھی یہودیوں کے ساتھ اور ان کو خراب کرنے والے یہود تھے وہ لوگ ان منافقین کو خراب کرتے تھے اور ان کے یعنی مسلمان ہونے نہیں دیتے تھے تو انہوں نے مجبوراً زبانی طور پہ اسلام لانے کا اقرار تو کر لیا کیونکہ ان کی مجبوریاں تھی اور اعتقادی لحاظ سے یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ کافروں کے ساتھ تھے دلی لحاظ سے یہ مسلمان ہوئے نہیں تھے بلکہ دل میں انہوں نے کفر کو چھپا کے رکھا تھا کچھ دنیاوی اخراج کے لیے حاصل کرنے کے لیے اور یہاں رہنے کی وجہ سے کہ ہمیں مسلمان یہاں رہنے دیں کیونکہ اپنے علاقے تھے اپنے گھر تھے تو اس وجہ سے یہ نفاق کا کیا کرتے تھے نفاق سے کام لیتے تھے اور نفاق کا اظہار کرتے تھے تو اللہ رب العزت یہاں سے ان منافقین کے کچھ قباع ہے ان قباع کا ذکر فرماتے ہیں اللہ رب العزت وَمِنَ النَّاسِ من رہے <يَخُول> مین جب بھی آتا ہے تو یہاں کبھی کبھار من تبعیزیہ ہوتا ہے یعنی اس میں سے ہم معنی لیتے ہیں بعض لوگ یا کچھ لوگ پھر یہاں من کیا ہے یہ تبعیزیہ ہے جو کہ اناس کے داخل ہے اگرچہ من حروف اجارہ میں سے ہے لیکن یہاں معنی تبعیض کا کر رہا ہے یعنی بعض لوگ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں من وہ ہے یقول جو وہ کہتے ہیں امن ناب اللہ ہم اللہ پر ایمان لے وہ بل یوم آخر اور آخرت پر ہم یوم آخرت پر ہم ایمان لے آئیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ ان کی صرف اور صرف زبان کی بات ہے دلی بات یہ نہیں ہے دلی بات یہ ہے کہ وما ہومین یہ لوگ مومن ہیں ہی نہیں ابھی تک ان کے دلوں کے اندر ایمان کا نور یا ایمان کی جو چاشنی ہے وہ ابھی گئی نہیں لہٰذا یہ لوگ دلی طور پہ مومن نہیں ہیں دینی طور پہ تو یہ کافروں کے ساتھ ہے صرف زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ کیا ہے ہم ایمان لے کیونکہ ایمان لانے کے لئے دو شرطیں ہیں ایک اقرار بالسان ہے اور دوسری شرط ہے تصدیق بالقلب جب انسان ایمان کا دعوی کرتا ہے اقرار باللسان کر لیتا ہے یہ کافی نہیں ہے بلکہ تصدیق بالقلب یہ بھی ضروری ہے جب تک انسان تصدیق بالقلب نہیں کرتا دل سے مانتا نہیں ہے تصدیق نہیں کرتا تو یہ صرف زبان کہنے سے زبان کے کہنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کی نشاندہی فرمائی کہ یہ لوگ صرف اور صرف زبانیں چلاتے ہیں زبان سے دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا لیکن یہ دلی طور پر کیا نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو ان کی کیا ہے یعنی یہ ان کا چال ہے اور وقت گزارتے ہیں اور حالات سے مجبور ہیں اور ان کے خیال میں ان کے عقیدے کے مطابق یہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں یخادعون اللہ خادع یخادع آطن یہ باب مفاعلہ ہے مفعل باب مفعلے میں خاصیت یہ ہے کہ عمل یہاں سے جانبین سے ہوتا ہے تو یہ اپنے گمان کے مطابق اپنے وہم کے مطابق اپنے علم کے مطابق یخادعون اللہ یہ اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں اللہ کے ساتھ دغابازی کا معاملہ کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکا دے رہے ہیں والذین لدین اور یہ دھوکہ دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو کہ وہ مومن ہیں یعنی صحابہ کرام ان کے ساتھ یہ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں اور زبان سے کچھ کہتے ہیں دلوں میں کچھ ہوتا ہے ان کا اور یہ اپنے زن کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور مومنین کو دھوکہ دے دیا جب دھوکہ دے دیا تو لہٰذا ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہم اسی طرح یہاں وقت گزاریں گے اور ان کو دھوکہ دیتے رہیں گے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دھوکہ دینا اللہ کو اور مومنین کو یہ در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینا نہیں ہے در حقیقت یہ مومنین کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ کیا ہے وہ ماں اخداء اللہ یہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے نفسوں کو کیونکہ اس طرح معاملات رکھنا اس طرح معاملات کرنا یہ انسان کی جو ہے نا اپنی نقصان ہے اس سے کسی اور کو انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا بلکہ یہ نقصان اپنی ذات کی ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور دنیا سے بیمار چلا جاتا ہے اللہ نے فرمایا وما یہ اور یہ دھوکہ نہیں دیتے اللہ انفسهم مگر اپنے نفسوں کو در حقیقت یہ دھوکا اپنے نقص کو ہے اور ماں یہ اور اس چیز کو یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ شعور نہیں رکھتے احساس نہیں رکھتے تو لہٰذا ان کے اندر تو احساس ہی نہیں ہے در حقیقت یہ دھوکا اپنے ساتھ ہے تو اسی طرح ایک انسان اگر کسی کے ساتھ معاملہ غلط معاملہ کرتا ہے کسی کو دھوکہ دیتا ہے دنیاوی معاملات میں پیسوں کے لین دین میں یا کسی اور چیز میں اور یہ خوش میں ہوتا ہے کہ میں بڑا شاطر چالاک ہوں بڑا تیز ہوں بڑا میں ذہین ہوں فلان فلان کو میں نے دھوکا دے دیا در حقیقت یہ اس کو دھوکہ دینے کی بات نہیں ہے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے اپنے آپ کی آخرت خود خراب کرنی ہے اپنے ہاتھوں سے تو اسی وجہ سے اللہ فرماتے وما یا شورون ان کے اندر تو احساس نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بات ہوشیاروں والی نہیں ہے یہ تو بے عقلوں والی احمقوں والی بات ہے اللہ العزت نے اس کی ریزن بھی بتا دی کہ یہ کرتے اس طرح کیوں ہے کیا وجہ ہے ان کے اندر وہ وجہ اللہ ربرزت فرماتے ہیں کہ فیقولو بھی مرا دن ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے یعنی ان کے دلوں میں کیا ہے بیماری ہے اور یہ اسی بیماری کی وجہ سے کیا کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں وہ بیماری کیا ہے بیماری نفاق کی ہے اور نفاق کی بیماری یہ کفر سے بھی بڑھ کر ہے اسی لیے منافقین کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین کا جو ٹکانہ ہے جہنم میں وہ جہنم کے بالکل تہ میں ہے سب سے آخری مرحلہ سب سے آخری حصہ جو سب سے زیادہ مشکل ترین جگہ ہے اور اس میں عذاب کئی گنا زیادہ ہوتا ہے تو وہ منافقین کے لیے وہ ٹکانہ ہے وجہ کیا ہے ایک تو کافر ہے کافر کو بھی اللہ جہنم میں دیتا ہے لیکن منافق کو اتنی بڑی سخت سزا کیوں دی جاتی ہے وجہ یہ ہے کہ منافق کے اندر دو خرابی خرابی ہوتی ہے کہ وہ انکار کر لیتا ہے منافق کے اندر دو خرابی ہے ایک تو یہ ہے کہ انکار کرتا ہے دل سے اور زبان سے جھوٹ بولتا ہے ایک جھوٹ بولنے کی سزا ہے اور ایک ہے انکار کرنا دل سے تو لہذا چون کے منافق کے اندر دو قباہتیں ہیں جو کہ کافر کے اندر ایک قواہت ہوتی ہے وہ انکار کی ہوتی ہے اور منافق کے اندر دو قباہتیں ہوتی ہیں ایک تو دلی طور پہ یہ منکر ہے انکار کرتا ہے اللہ کی ذات سے اللہ کے کلام سے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نہیں مانتا انکار کرتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس وجہ سے منافق کی سزا کافر سے کیا ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے اللہ عربت نے فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے یہ دھوکے کا معاملہ کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ فی كلوبى ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے بیماری كس ہے بیماری نفاق کی ہے اللہ مرد اللہ نے پھر ان کی بیماری اور بڑھا دی اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتا ہے جتنے یہ دائیں بائیں کرتے ہیں اور وقت گزارتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اس طرح معاملات کرتے ہیں ان کے دل کے اندر جو یہ بیماری ہے نفاق کی یہ بڑھتی جاتی ہے چاہیے تو یہ ہے کہ یہ بیماری ختم ہونی چاہیے ان بیماری پر قابو یہ پائیں احساس کریں اور تھوڑا سا شعور لائیں اپنے آپ کو لیکن یہ چون کے باز نہیں آتے تو ان کے دلوں کے اندر یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے وہ یہی سبب ہے کس کے لیے ہلاکت کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب اس طرح ان کا معاملہ ہے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا علیم ان کے لیے عذاب ہے دردناک بہت سخت دردناک عذاب ہے ان کے لیے اللہ نے تیار رکھا ہے سزا تیار کی ان کے لیے ہاں جی وجہ کیا ہے بیمار قانونی اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں سزا تو اللہ کافر کو بھی دیتا ہے لیکن ان کی سزا عذاب علیم سے ہے جو کہ در کے اسفل میں جہنم میں وہ سزا ان کو ملتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیمار قانون یکجیو قفر کے ساتھ ساتھ یہ جھوٹ بھی بولتے تھے اور جھوٹ بولنا خود مستقل ایک بہت بڑا گناہ ہے جو کہ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے صدیقین اللہ کو پسند ہے جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان پر اللہ کی لانت ہوتی ہے اس وجہ سے یہ لوگ اللہ کو نہیں پسند کہ جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو عذاب علیم سے کیا کرتے ہیں یعنی مبتلا کر لیتا. یہ تو ان کی پہلی قباہت تھی کہ ظاہری طور پہ اپنے آپ کو مومن کہنا اور باطنی طور پر کفر اختیار کرنا یہ پہلی قباہت تھی دوسری قواہت یہ ہے وہ ادا قیل حملہ تفصیل خلا قالو انما نہ جب کہا جاتا ہے ان سے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ فساد نہ کرو تو یہ کیا کہتے ہیں قالو یہ کہتے ہیں ان نما بے شک ہم مصلح اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو بڑے اصلاح کے خواہاں ہیں ہم تو مسلحین ہیں ہم تو لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں بھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اصلاح کے نام پہ مسلمانوں کے اندر اختلاف ڈال دیتے ہیں مسلمانوں کے اندر گس جاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر جو اختلافات ہیں ان کو ہم ختم کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی یکجا کرنا چاہتے ہیں لیکن در حقیقت یہ اصلاح کی بجائے افساد کی طرف کام کر رہے ہوتے ہیں اور یہ احساس پیدا کرتے ہیں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر اتحاد نہ رہے متفق نہ ہو جائے کہاں کافروں کے خلاف تاکہ کافر دن دناتا تیرے اور اپنے کام میں وہ کامیاب رہیں ہمیشہ تو یہ ہر زمانے میں یہ بات ہوتی ہے تو یہ دوسری قباہت ان کے اندر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ افساد نہ کرو فساد نہ کرو زمین میں کیونکہ یہ لوگ فسادی ہوا کرتے تھے مسلمانوں کو لڑاتے تھے کافروں کے ساتھ پھر کافروں کو مسلمانوں کے ساتھ ان کا کامی یہی تھا کہ یہاں سے خبریں وہاں پہنچانی وہاں سے خبریں یہاں پہنچانی ٹھیک ہے نا جی ان کے اندر جو جوڑ پیدا ہونے والی یا کوئی بات آتی تھی کس کی یعنی صلح کی اس صلح کے اندر یہ پر جا کے رول ادا کرتے تھے صلح نہیں ہونے دیتے تھے اور بات لڑائی پہ چلی جاتی تھی تو یہ افساد ہے فساد ہے ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا ٹھیک جی خون بہانا زمین میں اللہ رب ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ فساد نہ کیا کریں قالو یہ جواب میں کہتے ہیں ان نما مصلحون بے شک ہم تو مصلحون ہیں مصلحین ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو اصلاح کے لیے بیچ میں کیا رول ادا کرتے ان نما یہ تاکید کے لیے آ گیا اللہ رب غفرماتے یہ بڑے تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلح ہیں ہم تو اسلاح کرنے والے ہیں لہٰذا ہمارا کام فساد پھیلانا نہیں ہے یہ کس نے کہا تمہیں میں تو لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں اصلاح کے غرض سے ہم رول ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر میں اسلام ظاہر کرتے ہیں اور کفر کو بچا کے رکھا ہوا ہے دنیاوی اغراز کو حاصل کرنے کے لیے تو ان کے لیے کیا ہے دنیا میں بھی عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا دنیا میں عذاب یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عزبے سے واپس آ رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے دوبارہ حکم دیا کہ آپ واپس ابھی گھر میں بیٹھنا نہیں ہے آپ نے آگے پھر جانا ہے کہاں بنی قریضے کی طرف جہاں یہود کے ساتھ یہ لوگ مل کر کام کرتے تھے اور ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو گھروں سے نکال دیں ان کے جتنے بھی باغات ہیں سب کو جلا دیں ان کے بچے عورتیں وغیرہ سب کو اسیر بنا دیا گیا اور ان کے قاتل ان کو مار دیا گیا تو یہ جو بنیضا کی لڑائی ہوئی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر کشی کی اور ان کو وہاں سے کیا کر دیا جلاوطن کر دیا اگر ان کو جلاوط نہ کیا جاتا تو یہ فسادی لوگ اور فساد بڑھاتے تھے اور قریبتا کے مدینے پر کافر کیا کریں قبضہ کریں کیونکہ کافروں نے ان کی مدد لینی تھی یہودیوں نے ان کی مدد لینی تھی مشرقین مکہ کے ساتھ بھی ان کا کیا تھا یعنی وہ ایک قسم کا معاہدہ تھا اور آپس میں ان کو یہ راستے خراقے پر حملہ کرنے کے لیے تو اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو وہاں سے جلا کیا گیا تاکہ یہ لوگ یہاں رہے نہ. تو اللہ رب العزت فرماتے تو اس طرح فسادی لوگ تھے تو یہ اپنے آپ کو مسلحین کہتے تھے یہ بھی ایک قواہت تھی ان کے اندر لیکن در حقیقت اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف زبان سے ان کا دعویٰ ہے اللہ فرماتے ہیں اللہ یہ حرف تنبیہ ہے اللہ خبردار یاد رکھو انم المفسدون یہی لوگ فساد پلانے والے ہیں پہچانو ان کو یہی ہے وہ فسادی جو کہ اصلاح کے نام پر گھسے ہوئے ہیں اور اصلاح کے نام پر یہ آپ کے اندر کام کر رہے ہیں یہی فسادی لوگ ہے ولا کل شرون لیکن ان کو اس بات پہ کیا نہیں احساس نہیں ہے یہ احساس نہیں رکھتے کہ ہم تو واقعی فسادی ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے یہ مسلمین ظاہر کرتے ہیں اللہ نے فرمایا یہ دو, دو قباحتیں ہو گئی تیسری قباحت یہ ہے اللہ فرماتے ویزا قیل الحم ع کما امن انا سقول کما امن صبح اللہ صبح او اللہ علم یہ تیسری قباحت منافقین کی یہ اللہ رب العزت ان کی قباہتیں بیان کر رہے ہیں کہ یہ منافقین جو کہ سزا کے کی کیا ہے مستحق ہے ان کے اندر یہ قباہتیں ہوا کرتے تھے تیسری قباحت یہ ہے جب کہا جائے ان سے امینو تم ایمان مان لیاؤ جب بھی ان سے کہا جائے کہ تم ایمان لے آئے کما امن النا جیسے کہ لوگ ایمان لے ہیں رسول اللہ صلم کو مانتے ہیں قرآن کریم کو مانتے ہیں اللہ کی ذات کو مانتے ہیں اللہ سے مراد صحابہ کرام ہیں جیسے کہ صحابہ کرام اللہ کو مانتے ہیں اس کے نبی کو قرآن کریم کو اور ایمان لے آئے تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ تم بھی ایمان لے آؤ یہ جواب میں آگے کیا کہتے تھے قالو مینو کما منصفہ یہ کہتے تھے جواب میں کہ کیا ہم ایمان لیں کما جیسے آ منصفہ ایمان لے بے, بے وقوف لو احمد لو یعنی انہوں نے اپنے آپ کو عقلم کہا اور صحابہ کرام رام کو بےوقوف کہا ان کو احمق کہا یہ بھی ان کی شرارت تھی اور ان کے ذہن میں فطور تھا دل کے اندر گندگی تھی صحابہ کو یہ احمق کہہ رہے صحابہ کو بےوقوف کہہ رہے اور اپنے آپ کو ہوشیار کہہ رہے اپنے آپ کو عقلمند کہہ رہے ہیں جو انسان اپنے آپ کو عقلمند کہتا ہے اور دوسرے کو بےوقوف سمجھتا ہے وہ در حقیقت خود بے ہوتا ہے یہ دوکا کایا ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو پتہ کیا سمجھ کر بیٹھا ہوتا ہے لیکن اگلا آدمی اس کو بیوقوف نظر آتا ہوتا ہے حالانک کی بات ایسی نہیں ہے انسان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے انہوں نے صحابہ کرام کو صفحہ کہا بیوقوف کہا احمق کہا حالانکہ بیوقوفی تو ان کے اندر تھی کہ صحیح راستے انہوں نے چھوڑ دی اور شیطان کے راستے پہ چل پڑے اور یہود ان کو استعمال کرتے تھے اور ان کے کہنے پر یہ اس طرح مسلمانوں کے ساتھ دوریا اور منافقت سے کام لیتے تھے اللہ فرماتے اعلی خبردار یاد رکھو امن بے شک یہ لوگ ہوم الصفحا یہی بیوقوف ہیں در حقیقت بے ان کے اندر ہے اس لیے کہ یہ اپنا نقصان خود کروا رہے ہیں یہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ان کو علم نہیں یعنی یہ خود بیوقوف ہے لیکن ان کو سمجھ نہیں اس چیز کا مسلمانوں کو بیوقوف کہنا اپنے آپ کو حشار کہنا یہ حالانکہ ان کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے جانتے نہیں ہیں خود بے ہے صحابہ کرام بیوقوف نہیں ہے بڑی سمجھداری کے ساتھ انہوں نے اللہ اس کے رسول اور قرآن کریم کی اتباع کی اور پوری زندگیاں انہوں نے اللہ کی دین پر لگا لی اپنی زندگی کو انہوں نے قیمتی بنائی اور دنیا کو اصل مقصود انہوں نے نہیں بنایا جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اس مقصد کو انہوں نے پورا کر دیا تو ان کو بےوقوف کہہ رہے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ خود نہیں جانتے یعنی بے علم آدمی لا علم آدمی جو جاہل آدمی ہو اس کے اندر یعنی ہوشیاری کہاں سے آئے گی وہ اپنے آپ کو ہوشیار یا عقل مند کیسے کہہ سکتا ہے اس کے پاس تو اس چیز کی ڈگری نہیں ہے لہٰذا جو لوگ عقلمند تھے ان کو بیوقوف کہنا جو خود بے عقل ہے وہ اپنے آپ کو عقلمند کہتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ نے فرمایا تو یہ تو کیا ہے معاملہ بالکل الٹ ہے تو یہ ان کی کیا ہوتی تھی یہ ان کی قباہت ہوتی تھی اس کے بعد اللہ فرماتے وید اللہ ددین امن یہ تیسری قباہت ان کی یعنی منافقت سے کام لیتے تھے جب یہ ملاقات کرتے ہیں مومنوں کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ ملتے تھے قلو امنا یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لیں ہم بھی آپ جیسے مسلمان ہیں ہم بھی مومن ہیں ہم بھی کیا ہیں یعنی آپ کے ساتھ ہیں تو لہٰذا ہم بھی مومنین ہیں وہ عیدا خلع الہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ اکیلے ہو جاتے تھے اکٹے ہو جاتے تھے اپنے شیاطین کے ساتھ مطلب یہ کہ تنہائی میں چلے جاتے تھے خلا کہتے ہیں تنخوائی کو یعنی تنہائی میں جہاں کوئی مسلمان نہ ہو اور ان کو کوئی دیکھ نہ پائے اور کافروں کے گروہ میں جا کے بیٹھ جائیں اور کافروں کی میٹنگ میں جا کے یہ شرکت کرے اور کوئی وہاں دیکھنے والا مسلمانوں میں سے نہ ہو تو جب ان کے ساتھ خلوت میں جاتے تھے اپنے شیاتی کے ساتھ شیاتی سے مراد یہاں کیا ہے یعنی وہ کافر لوگ ہیں جب اپنے شیطانوں کے پاس یہ چلے جاتے تھے تو شیطان سے مراد یہاں کیا ہے یعنی وہ منافقین ہیں جو کہ وہ اور لوگ بھی ہوتے تھے یہود ہیں ان کے ساتھ جب جا کے بیٹھتے تھے تو اللہ رب الزت فرماتے ہیں تو وہاں کیا کہتے تھے ان سے اور لو ان کہتے تھے کہ بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں کیا مطلب یعنی دلی طور پر اور حقیقت حال بھی یہی تھا مسلمانوں کو کہتے تھے وہ ادا الق اللہ دینا آمن قالو امنا یہ زبانی کہتے تھے ان سے دلی طور پہ نہیں کہتے تھے دلی طور پہ یہ کافروں کے ساتھ تھے لیکن زبانی طور پہ اپنے دنیاوی اغراض کے لیے یہ مسلمانوں کے ساتھ ایمان ظاہر کرتے تھے لیکن در حقیقت کالو ان معکم یہ کہتے تھے کافروں سے کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں یعنی حقیقت حال یہی ہوتا تھا یہ کافروں کے ساتھ عقیدتاً ان کے ساتھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ پھر اگلی قباہت ان کی یہ تھی ان نما نہ مستحض اون یہ بات کہتے تھے کہ ہم ادھر ادھر کیوں کرتے ہیں بے شک ہم مستحز اون کرنے والے ہیں کیا مطلب یعنی ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ساتھی ہی ہیں ہیں حالانکہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں ہم ہمارے ساتھ ہیں ہم تو کافر ہیں تو لہذا یہ مذاق کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمائے یہ بھی بہت بڑی کیا ہے قباحت ان کے اندر یہ استحضاء کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ لیکن ان کی استحزا کی سزا ان کو ملے گی وہ کس طرح اللہ صلاحی و بہم اللہ بھی استحزاق کریں گے ان کے ساتھ یعنی اللہ کی ذات ان کے ساتھ کیا کرے گا وہ مذاق کرے گا ان کے ساتھ یعنی مذاق کا معاملہ کرے گا وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ ان کو ڈیل دے گا اور روز قیامت میں ان کے پکڑ ہوگی پھر ایک اوزر بھی ان کا قابل قبول نہیں ہوگا اللہ رب العزت ان کا کوئی دلیل کوئی اوزر مانے گا نہیں وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے صاف صاف ٹھیک ہے اللہ کے علم میں تو ہے تو وہ کیا, کیا؟ یعنی صاف صاف اپنے دلوں میں کافروں کے ساتھ دیا اور زبانی طور پر یہ مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کرتے تھے اللہ ہو یس بھی اللہ بھی ان کے ساتھ مزاح کما میں کرے گا یعنی دنیا میں ان کو دے گا ڈیل کچھ عرصہ یہ بڑے خوش رہیں گے لیکن پھر پکڑ آئے گی ان کی پیام اور اللہ تعالیٰ ان کو ڈیل دے گا ٹھیک ہوم ان کے سرکشی میں یا اپنی سرکشی میں لگے رہیں گے ٹھیک ہے نا جی؟ یا ماحول یا اپنی سرکشی میں بٹکتے رہیں یعنی سرکشی کے جو راستے ہیں انہی راستوں پہ یہ چلتے رہیں اصل حق راستے سے یہ بٹکے ہوئے لہذا حق راستہ ان کو نہیں ملے گا تو اللہ رب العزت ان کے ساتھ بھی یہ مذاق کرے گا تو یہ اپنے آپ کو ظاہری طور پہ مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن درحقت یہ کافر ہیں اور یہ ان کے ساتھ بھی مذاق ہو رہا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا مسلمانوں کو دھوکہ دے دیا ٹھیک ہے نا جی یہ مذاق ہمیشہ کے لیے تو نہیں چلے گا پھر جب بات آئی تو اللہ ربزت نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابہ کو لے کے گیا اور ان کے قبیلوں پر حملہور ہو کر ان کو جلاوطن کر دیا وہاں سے نکال دیا تو یہ مذاق ان کے ساتھ ہوا دنیا میں بھی اللہ نے ان کو سزا دی اور آخرت میں بھی اللہ ان کو کیا دے گا سزا دے گا تو یہ ان کی قباہتیں ہیں جو کہ تین قباہتے اللہ نے یہاں کیا کر دی بیان کر دی تو یہ منافقین کا کیا ہوتا حال ہوتا تھا تو یہ مدینے میں رہتے ہوئے اس طرح فساد کلاتے تھے ٹھیک ہے نا جی اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے دلی طور پہ کفروں کے ساتھ ہونا اور مسلمانوں کو جڑے پکار دینا اور ان کے ساتھ سازش میں یہ کیا ہوتے تھے شامل ہوتے تھے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جنگ میں یہ جانے کے لیے کیا ہوتے تھے معاہدہ کر لیتے تھے رسول اللہ وسلم کے ساتھ ہم بھی آپ کے ساتھ ہم جا رہے لیکن بیچ میں پھر یہ ڈنڈی مار کے نکلتے تھے اور پھر کافروں تک خبریں پہنچائے کرتے تھے اور دلی طور پہ انہوں نے کبھی بھی کافروں کے ساتھ لڑائی نہیں کی یہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح حرکتیں کرتے تھے لیکن یہ بچانا ایک چند مدت کے لیے تھا تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف لشکر کشی کرنے کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جا کر پھر مسلمانوں نے ان کو جلاوطن کر دیا ان کے علاقوں سے اللہ رب العزت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ استا حسم کی محن اس سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ڈیل دیتا ہے تاکہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے ہیں. تو پھر بعد میں ان کی کیا ہوگی پکڑ ہوگی اور پکڑ ان کی دنیا میں بھی ہو گئی اور قیامت میں جو سزا ہے وہ سب سے بڑھ ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی منافقین سے بچا کے رکھے اور ان برے صفات سے اللہ تعالی سب امت مسلمہ کو محفوظ رکھے یہاں تک ان کافی ہے